اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے انسانوں کے روزگار کے لیے کچھ اصول ضابطے اور قانون تعین کیے اگر بندہ ان اصولوں اور ضابطوں کو اپنائے جو اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق کاروبار کرے اپنی روزی کمائے تو وہ اس کے لیے حلال اور جائز ہے اجر و ثواب کا باعث ہے اور اگر اللہ تعالی کے مقرر کردہ طریقوں کو چھوڑ دے اور اپنی من مانی سے وہ رزق حاصل کرنا چاہے اور رزق کی تلاش میں لگ جائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو نہ اپنائے تو ایسے آدمی کا رزق اس کی روزی حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا باغی نافرمان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں یہ مجرم اور گناہ کا مستحق ہے عذاب کا مستحق ہے آج کل ہمارے ہاں کئی ایک ایسے طریقہ کار لوگوں میں موجود ہیں رزق حاصل کرنے کے روزی کمانے کے کہ جن کو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے حرام کر رکھا ہے نجائز قرار دیا ہے بہت سے کاروبار اور ایسے ہی بہت سی تجارتیں وہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کے احکامات کے منافی ہیں مثال کے طور پہ چوری کرنا یہ ایک نجائز اور غلط کام ہے لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ چور بازار لگتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہاں جو کچھ بیچا جاتا ہے سو فیصد نہ صحیح اکثر و بیشتر چوری کا ہوتا ہے چوری کا مال خریدنا اور اسے استعمال کرنا شریعت اسلامیہ میں یہ بھی جائز نہیں جب پتہ چل جائے کہ یہ چیز واقع تن چوری کی تو اس سے بھی پرہیز کیا جائے اجتناب کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک جراضے میں نکلے فالای تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وََ قبر یو سلحافر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ قبر کھودنے والے کو نصیحت کر رہے تھے اوسع من قبالی رج رہی ہی او سے امن قبالی کہ سر کی جانب سے قبر کھنی کرو پاؤں کی جانب سے ذرا کھنی کر دو یعنی اپنی نگرانی میں آپ نے قبر تیار کروائی میت کو دفن کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے فلما راجا اس تقبال ہو ایک عورت کا تاثر وہ آپ کو ملا اور اس نے کہا کہ اس فلاں عورت نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے دعوت پکائی ہے خاجا و جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کھانا لایا گیا فا واضح آئی ہوں آپ نے کھانے میں اپنا ہاتھ رکھا ماں واضح القاؤں آپ کے بعد باقی لوگوں نے بھی کھانے میں ہاتھ ڈالا اور کھانا شروع کیا فا اکالو لوگ کھانے لگے تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلوک القما تنفی فمی ایک لقمہ اپنے منہ میں اس کو گھما رہے تھے تو اس دوران آپ نے کہا آجید الخما شاتن تم بغیر بھی غیر مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کیا گیا فارسا تل مر عورت نے پیغام بھیجا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی ارسل تو شاطن میں نے خادم کو بھیجا تھا بقی کی طرف کہ وہ بکری خرید کے لے آئے فلم اجیت وہاں سے مجھے بکری نہیں ملی فرسل تو الا جارلی کدرا شاطن میں نے اپنے پڑوسی کو پیغام بھیجا کہ اس نے کچھ بکری خریدی تھی کہ وہ بکری ہمیں بیچ دے لیکن ہوا یہ کہ فلم وہ پڑوسی بھی نہ ملا فرسل تو المبرا اب میں نے اس پڑوسی کی بیوی کو پیغام بھجوایا فرسل ات اریا تو اس بیوی نے کیا کیا کہ وہ بکری ہمیں بیچ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ات عمی یہ بکری قیدیوں کو کھلا دیں اب اس حدیث سے کئی ساری باتیں سمجھ آتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ بیوی بی اگر خامد کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں کوئی تصرف کرتی ہے اس کو بیچتی ہے یا کچھ خریدتی ہے خامد کی اجازت کے بغیر تو یہ ناجائز ہے چوری ہے کیونکہ آدمی موجود نہیں تھا بیوی بی نے آدمی کی اپنے خامد کی اجازت کے بغیر وہ بکری اسے بیچ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں یہ ایک بکری کا ایسی بکری کا گوشت ہے جس کو کہ اس کے مالے کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے پھر دوسری بات یہ بھی پتا چلی کہ جو چوری کا مال ہو چوری کا سامان ہو وہ نہیں کھانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات معلوم کرنے کے بعد کھانا روک کے کیا کہا کہ اب یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے اط ابھی یہ قیدیوں کو کھلا لیں تاکہ ضائع بھی نہ ہو چوری کا مال ہے مالک کی اجازت کے بغیر بکری خریدی گئی ہے اس کو پکا لیا گیا ہے کھانا تیار کر لیا گیا ہے لہذا خیار بہتر لوگ جو ہیں وہ اسے نہ کھائیں بلکہ قیدی لوگ غلام وہ اسے کھائیں تو چوری کا سامان خریدنا یہ بھی ایک جرم ہے اور پھر اگر کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ ایسے لوگوں کو دے دیا جائے جو کہ کمزور تنگ دست قسم کے لوگ ہیں ایسے ہی سیدنا عبداللہ ابن ہبنی عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں حکم دیا کہ وہ اس وقت تک نہ بیچا جائے کھانا کوئی بھی غلہ اناج کھانے پینے کی سیاح اس وقت تک نہ بیچی جائیں جب تک اسے اپنے قبضے میں نہ لے لیا جائے سودا ہوا ہے اور مال ابھی دکان میں پہنچا نہیں پہلے ہی فروخت کرنا شروع کر دیا یہ طریقہ کار بلتا ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ولاسب کلّہ شہین اللہ مسلح آپ نے تو طعام کھانا اناج غلے کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ صرف غلہ اور اناج وہ اپنے قبضے میں کر کے اپنے پاس رکھ کے پھر آگے بیچا جائے بلکہ ہر قسم کا سامان کوئی بھی ہو جب تک بندہ اسے اپنے قبضے میں نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ اسے آگے نہ بیچے اور پھر ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کام و یہ تباہ یا تباہ ف بیر الرحوفی مکانی ہی لوگ کھانے پینے کی اشیاء بازار سے خریدتے اور وہی پر اس کو فروخت کر دیتے فنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا ایحوفی مکانی ہی کہ جہاں سے خریدتا ہے اسی جگہ پر نہ بیچے حتی ينقلوه، ينقلوه، حتیٰ کہ وہ اسے وہاں سے منتقل کر لے دوسری جگہ لے جائیں اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں فیبر میں الا مکان السواہ قبل کہ آپ آدمیوں کو بھیجتے وہ ہمیں منع کرتے کہ جس جگہ پہ سامان خریدتا ہے اس جگہ پہ نہ بیچو بلکہ اس کو یہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کر دو دوسری جگہ پر لے جاؤ پھر ایسے ہی سودی کاروبار یہ بھی اتنا عام ہو گیا ہے ہر دوسری تیسری چیز میں سود اور جو سود سے بچتی ہے اس میں جوا اللہ سبحانہ ہے نہ نے سود کو بھی حرام قرار دیا ہے جو کو بھی حرام قرار دیا ہے مثال کے طور پہ آج کل قسطوں کا کاروبار نقد اور ادھار کے فرق کے ساتھ بڑے عروج پہ سر نبی دارود کی صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مم با آ بے آتی ہی بے آتین او کاسو جو آدمی ایک چیز کے دو ریٹ متعین کرتا ہے اس کے لیے کم ریٹ لینا جائز ہے اور جو زیادہ ریٹ ہے وہ سود ہے ایک چیز کی دو قیمتیں متعین کر دینا نقد اتنے کی ہے ادھار لوگ ہیں تو اتنے کی یہ سود میں شمار ہوتا ایسے ہی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ریٹ اے کی اور وہ ریٹ کیا ہے جو اس کی حقیقی قیمت نہیں ایسا ریٹ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس چیز کی اصل قیمت نہیں مثلا یہ والی موٹر سائیکلیں اٹھتیس چالیس بیالیس پینتالیس اس کے قریب قریب مل جاتی ہے اب وہ کہتا ہے جی میں نے ایک ہی ریٹ ہے ادھار دینی ہے چاہے کوئی نقد لینے آئے تو پھر بھی دوں گا ساٹھ ہزار اب یہ کم اور کم پندرہ ہزار روپیہ اضافی وہ کیوں وصول کرتا ہے صرف اور صرف تاخیر کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں پیسے موجود نہیں ہے آہستہ آہستہ پیسے ملیں گے ادھار کی وجہ سے ریٹ بڑھا دیتا تو ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا یہ بھی تو سو ہے پھر کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں کہ قسط شارٹ ہو جائے اس پہ پھر اور جرمانہ لیٹ ہونے کی وجہ سے قیمت کی تاخیر سے ادائیگی کی وجہ سے پہلے ریٹ بڑھا دیا اور پھر اس کے اندر اگر تھوڑی سی کوتای ہوئی اس کے اوپر پھر اور ریٹ بڑھا دیا سو پچاس روپئے سات جرمانہ بھی لگا دیا سود در سود ایسے ہی یہ جتنے بھی بلوں والے ہیں بجلی کا بل ہو گیس کا بل ہو ٹیلی فون کا بل ہو وہ مقررہ تاریخ تک اتنا اور اس کے بعد یہ جرمانہ لگ جائے گا ہے سود نام جرمانہ رکھ دیا تاخیر کی وجہ سے اضافہ یہ سود ہے چاہے کوئی اسے جرمانہ کہے چاہے کوئی اور نام دے لیکن وبا پھیلی ہوئی ہے ایسے ہی وہ ایک اور سلسلہ چلا ہوا ہے لکی کمیٹیوں والا لکی کمیٹی پندرہ سو روپئے قسط ہے جس کی پہلی کمیٹی نکل آئی اس کو موٹر سائیکل مل جائے گا جس کی دوسری نکلی اس کو بھی مل جائے گا جب نمبر آ اس کو ملتا جائے گا یہ سراسر جوا سارے اسی نیت سے شریک ہوتے ہیں اللہ کرے میری پہلی نکلے اسی نیت سے سارے شریک ہوتے ہیں اور یہ جوا ہے کہ مختلف لوگ چیز ان کو برابر مل رہی ہے لیکن قیمت کوئی زیادہ بھرتا ہے کوئی کم بھرتا ہے یہ جوا ہے ایسے ہی اس کے اوپر اکثر بھی جوا ہوتا ہے کہ مختلف لوگ قیمت برابر ادا کریں کسی کو زیادہ مل جائے کسی کو کم مل جائے یہ بھی بڑا پھیلا ہوا ہے کئی چیزیں ایسی انامی سکیمیں کئی کمپنیاں شروع کرتی ہیں چائے کی پتی لو اور ڈبا پیکٹ کھولو تو اندر سے کسی کو کوئی چیز نکل آتی ہے کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے جوا ہے اور کئی وہ کوپن ان کے اندر سے نکلتے ہیں جمع کرواؤ اور یہ انعام میں شریک ہو جاؤ موبائلوں پہ بڑے ایسے میسج آتے ہیں کہ جی بس آپ یہ دو چار سوالوں کے جواب دے اور آپ قرآن داری میں شامل ہو جائیں اگرچہ ان میں سے اکثر دھوکے اور فراڈ بھی ہوتے ہیں لیکن ہے یہ سارے کا سارا جبا بچے بھی بڑے شوق سے لاٹری لے لینی انامی سکیم انامی کوپن ایسے ہی وہ انامی بانڈز جو گورنمنٹ تقسیم کرتی ہے یہ سب جبے کی مختلف شکلیں اور مختلف قسمیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے نمل خبر ول میسر اول انصاب اول ازلاب رچان فج شیتانی عمل ہونے کی وجہ سے گندے اور پلیت کام ہیں ان سے بچ جاؤ لیکن بچنے کی طرف توجہ کام اور اس میں کودنے کی طرف توجہ لوگوں کی جاتا ہے ایسے ہی غرر دھوکا اور فراڈ انتہا درجے کا چیز ہوتی کچھ ہے بتاتے کچھ بیچنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے دو نمبر چیز کہتے ہیں بالکل جینون ہے ایک نمبر ہے بہترین ہے سبزی بیچنے والا پھل بیچنے والا وہ بھی کیا کرتا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ معلوم ہے اس کو کہ یہ جو سبزی میں رکھی ہوئی ہے یہ ہفتہ پرانی ہے اس کے ساتھ تازی سبزی لا کے وہ مکس کر کے بیچتا ہے ایسے ہی پھلوں والے کرتے ہیں پیٹی کھولتے ہیں کئی پھل صحیح کئی خراب نکلتے ہیں اب پتہ چل گیا نہیں کہ خراب خراب بھی ہے اس کو بھی درمیان میں اسی ریٹ پہ نکالنے کی کوشش کرتے تمہیں تو, تو دھوکہ ہو گیا آگے تو کم از کم دھوکہ نہ دو سارا اسی طریقے کار کے ساتھ نظام چل رہا ہے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کا زمانہ ہر کوئی چاہتا ہے دوسرے کو کاٹ کے کھا لے اور یہ نجائز کاروبار حرام کاروبار حرام تجارتیں اب بہت ساری ایسی چیزیں شریعت اسلامیہ میں جن کا استعمال حرام ہے اب حرام چیزوں سے بنی ہوئی مصنوعات مسلمانوں کی مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے لوگ خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے اندر بھی ایسا بہت کچھ ہے اور دیگر استعمال کی چیزوں کے اندر بھی ایسا بہت کچھ ہے اور استعمال کرنے والا اس کو نہیں دیکھتا یہ کیا چیز ہے کیسے بنی ہے اس کا کیا فارمولا ہے کیا کیا چیزیں اس میں استعمال کی گئی ہے کوئی پرواہ نہیں بس ٹھیک ہے چل رہا چلنے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی کی تھی کہ قربے قیامت ایسا مانا آئے گا لوگ جو لکما منہ میں ڈالیں گے اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے چلتا ہے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہ پر لانت کرے اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے کیا کیا چربی کو پگھلا کے اس کا گھی بنایا گھی بنا کے بیچا اور پیسے کھانے لگ گئے کہ چربی حرام ہے نا چلو ہم نہیں کھاتے نہیں استعمال کرتے چربی بیچ دی اور قیمت لے کے کھا لی آج مسلمان بھی یہی کام کر رہا ہے حرام ہے ناجائز ہے خرید و فروخت جاری ہے اس کی کاروبار ہے چل رہا ہے چل سو چل تو ایک چیز جس کا استعمال شریعت میں حرام اور ناجائز ہے اس کو بیچنا اور خریدنا بھی ناجائز نہ اسے بیچا جائے نہ اسے خریدا جائے اس سے ہر قسم کا فائدہ اٹھانا حرام ہو جاتا ہے ناجائز ہو جاتا ہے اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں عام طور پہ جو صابن نہانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیرول سوپ صابن تین مختلف طریقوں سے تیار ہوتے ہیں ایک واٹر سوپ ہوتا ہے ایک نیرول ہوتا ہے اور ایک سیری گیٹ سوپ ہوتا ہے جو نیرول سوپ ہے اس کا بنیادی ایک انصر ہے چربی اگر تو حلال جانور کی چربی یا چربی کا متبادل کوئی اور چکنائی جس طرح پام آئل وغیرہ وہ استعمال کر لیا جائے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن عموماً جتنے بھی یہ سادن بیوٹی سوپ نہانے والے سوپ بات سوپ تیار ہوتے ہیں ان سب کی چربی اگر وہ پاکستان میں بھی بنتے ہیں تو چربی باہر سے نہیں پائی سکتی کیونکہ یہاں پر تو کسائیت رات آدھ چربی گوشت کے ریٹ میں بیچ دیتے ہیں گوشت کے ساتھ یہاں ملتی نہیں عید وغیرہ کے موقع پر جمع ہوتی ہے لیکن وہ ضرورت پوری نہیں کرتی بجائے اس کے کہ اس کا کوئی متبادل درست حل نکالیں مثلا پاؤ باہر استعمال کر لیں وہ باہر سے منگوائیں گے اسے استعمال کریں غیر مسلموں کا زبی سب کو معلوم ہے کہ حرام ہے پھر ان کے ذبح کرنے کا انداز اور طریقہ کار وہ بھی غیر شرمی ہے وہ بھی نجائز ہے وہ آتا ہے ادھر سارا کچھ تیار ہوتا ہے مسلمان اس کو خریدتے ہیں بیچتے ہیں بناتے ہیں استعمال کرتے ہیں کوئی فکر نہیں کیا ہے کہاں سے آ رہا ہے کیسے بن رہا ہے چل رہا ہے تو چلنے دیں نہا دھو کے حرام جانوروں کی چربیوں اور حرام طریقے سے زبا شدہ جانوروں کی چربیوں سے بنا ہوا صابن استعمال کر کے نہانے کے بعد اوپر لباس پہنے گے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ اور کیا نہیں ہے مثلاً کرنڈی لوگ بڑے شوق سے پہنتے ہیں اب کرنڈی ہوتی کیا بلا ہے اس کو سمجھ لے تو مسلا بادے ہو جائے گا کرنڈی اصل میں نکمی ریشم کا دوسرا نام ہے پہلے کیا ہوتا تھا ریشم کا کیڑا ریشم پیدا کرتا ہے اس میں سے ریشم کے دھاگے تارے نکال کے جو باقی بچ جاتا تھا اس کو پھینک دیتے تھے اب مہنگائی ہو گئی تو اس کو بھی لوگوں نے کارامد بنانے کے لیے طریقہ کار کے اختیار کیا اس پر کچھ کیمیکلز ڈالتے ہیں اور اسے مزید دھاگے نکالتے ہیں اس پر کیمیکل ڈالنے کے بعد جو مزید دھاگے اور تارے نکالی جاتی ہیں ان کا نام ہے کرنڈی پیور ریشم ہے لیکن نکما گھٹیا درجے کا ریشم گھٹیا اور نکمے ریشم کا دوسرا نام کرنڈی یہ آپ کے ملتان کے اندر کئی جگہوں پر کرنڈی تیار ہوتی ہے کرنڈی کا کپڑا تو تیار ہوتا ہی ہوتا ہے کئی جگہوں پر کرنڈی بنائی جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کے کرنڈی ہوتی کیا اور یہ بنتی کیسے اور پھر کرنڈی میں شروع شروع میں بڑی بدبو ہوتی تھی بس اوقات ہو ریشم کے کیڑے کی ٹانگے وغیرہ وہ بھی کپڑے میں کپڑے میں محسوس ہوتی تھی نظر آتی تھی اب اس کی بھی انہوں نے صفائی شروع کر دی ہے زیادہ اور آگے بڑھ گئے ترقی کر گئے وہ بدبوسی بھی ایسا ایسا ختم ہونے لگ گئی ہے اور وہ صفائی بھی اچھی طرح کر دیتے ہیں بہرحال اب وہ کرنڈی پیور کرنڈی ہو مطلب پیور ریشم کاٹن کرنڈی ہو تو اس کا مطلب پچاس فیصد کپاس اور پچاس فیصد ریشم اور ریشم کرنڈی ہو تو اس کا مطلب سو فیصد ریشم کرنڈی ریشم کا دوسرا نام ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کرنڈی سے جو کپڑا تیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہی مردانہ ہے دوسرے اچھے ریشم کا زنانہ کپڑا عموماً تیار کرتے ہیں لیکن جو کرنڈی ہے اس سے عموماً جو کپڑا تیار کیا جاتا ہے وہ مردانہ تیار کیا جاتا ہے مسلمان بنا رہے ہیں مسلمان خرید رہا ہے مسلمان بیچ رہا ہے مسلمان استعمال کر رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں میں کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور ریشم اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور فرمایا اللہ نے ان دونوں دو کو میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا سونا بھی مردوں پر حرام ریشم بھی مردوں پر حرام آج مرد ریشم بھی پہنتے ہیں سونا بھی پہنتے ہیں. شادی بیاہ پہ مغنی پہ سونے کی اموی تو کئی نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے فرمایا میرے رب نے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو میری امت کے مردوں پر حرام قرار دیا ہے عورتوں کے لیے یہ دونوں حلال ایسے ہی اور بہت سارے کاروبار اور بہت ساری تجارتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں موجود ہیں اور شرعی طور پر ناجائز غلط ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ان سے منع کیا ہے انہیں حرام قرار دیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وا توفیق ہی اللہ بلّا علیہ توکل پہ وہ اللہ